الحمد اللہ <تصفح> الحمد اللہ علیہ صلى الله وسلم على نبينا واصحابه أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلم علیکہ یا حبیب وسطی حافظ والی جلال پور پیر والا شریف جامعہ مدرسہ مدرسہ خدمت السلام شیخ ولی سرکار رضی اللہ تعالی دے اور سے مبارک دالانہ دا جلسہ مسترام برادرام مخلصمن حاجی علامه علی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نذیر احمد صاحب علامہ مولانا محمد شہزاد احمد صاحب مدرس مدرس جہ میازا دن دران انتظام و شرام منعقد ہونے والے تمام شراکا نو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ سالانہ اور اسے مبارک کے موقع دے ناچیر نے جس موجودہ انتخاب کی کا وہ ہے شان مخدوم جہانیاں جہان کا شطرتی اللہ تعالیٰ کیونکہ مدینہ طلا کچ شریف قریب اور ناچیز دنسپت کچھ شریف نال دو, دو واسطے کچھ شریف دے اندر گیلانی کرام بھی ہیں اور بخاری کرانی اولی کرام چیز دے نانا جی کبلا دی نسبت سی ارادت سی اور بخاری شاد ناچیر نا دسبت ہے سارے مرشد امام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بخاری سید نے تو بخاری نسبت شکرانہ ادا کردہ بخاریاں دے جد دے امجد مخدوم جہانیاں جہاں گشتر اللہ تعالی ان شان اور احوال شریف بیان کرنا اس مقام تے مناسب سمجھے دوستان گرامی مخدوم جہانیاں جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ شان بلند آسمان ہے جس تک سڈے کوتا پرواز ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہم انا بلند مرتبہ بزرگان بارگاہ اپنا نظرانہ پیش کرنے ان انشاءاللہ اللہ ایسے احوال شریف بیان کراگا کہ ممبر دے ان بیان نہیں کیتا میرے اس موجودہ کا اور اصل یعنی جدا حوالہ میں اپنے سامنے رکھنا وہ ہندوستان کی مستند تاریخ تاریخ فرشتہ ہے مورس حضرت شیخ محمد قاسم فرشتہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کتاب چار ہے چار اندر ایران تو چھپی فارسی ناظیر دی نظرچ مقدوم صاحب رحمہ اللہ دے احوال شریف دوتے جنیاں بی کتاباں گزریاں نے انہاں سب دے بچوں آپ دے تفصیلی حالات شریف تاریخ فرشتہ دے اندرنا دیگر حضرات نے اختصارنا بیان فرمایا تاریخ فرشتہ نے کافی حد تک تفصیل نل بیان فرمایا اور کچھ باتاں آپ یعنی مخدوم جہانیاں جہاں گش مخلص دوست ساتھی حضور ازبت القبرا سید اشرف سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نوہ ہندوستان دن در اپنا دربارِ عالی شاہ نے اُنہ دی مبارک کتاب یعنی اُنہ دے ملفوزات شریف اور احوال شریف دوتے اُنہ دے خلیفے دی کتاب لطائفِ اشرفی اہم دو جلد اندر میرے کول ہے اللطائف اشرفی دے وچوں اور تاریخ فرشتہ دے وچوں اور ایک ساڈے ہندوستان دے صوفیا دے تے کتاب گلزار ابرار فی سیر الاخیار شیخ محمد بن حسن بن موسا غوثی شتاری ماندوی اے بھی تاریخ فرشتہ آگوں ایران تو شائے ہوئی اے میرے ماسد نے جہاں بچوں میں آپ دے احوال شریف بیان کرنے میں یہ ہوئی تن کتابیں نے لہذا اگر کوئی بھی ناچیز دبیاں کر گل تحقیق کرنا چاہے تو ان کتابیں دوستو زور مخدوم جہانیاں جہاں گشت کردی اللہ تعالیٰ نو آپ کا نام شریف سی حسین لقب سی جلال الدین آپ د سید احمد کبیر ردی اللہ تعالی عنہ آپ دا دادا جی حضور سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رضی اللہ تعالی عنہ اچھ شریف دے اندر پرلے پاسوں اچا دربار دی جسے شریف دے اندر کافی ستون نے لکڑاں بڑے ہوئے سید جلال الدین سرخ پوش یہ حضرت مخدوم جہانی جہاں رضی اللہ تعالی دادا جیبل آپ دے دادا جی قبلہ بخارا شریف کو ملتان شریف تشریف لیا سن اور اس وقت ملتان دی روحانیت دی شاہی حضرت غوث بہاول حق زکریہ ملتانی ردی اللہ تعالی عنہ دے کول سی روحانیت دے اس وقت بلایت دے بے تاج بادشاہ اب سن اور نو یعنی غوث بہول حق زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی انہوں فیر سی حضرت مفتی صوفیہ شیخ ال شیخ شہاب الدین سوہرور رضی اللہ تعالی عنہ تو آلہ اند بخار ملتان تشریف لے آئے اللہ اکبر و کبیرہ غوث بہول الحق دربارے عالی شان کے اندر حاضر خدمت ہوئے ایک ہوں عجیب و غریب ہونا دا واقعہ ہے بخارا سرد علاقہ ہے برفانی علاقہ ہے اور ملتان بہت گرم علاقہ جس وقت تشریف لیا اتفاق ملتان دا گرمی دا موسم سی آپ سے بیٹھے منہ شریف جو نکلیا واہ بخارا دے برف حضور بہول ہق زکری ملتانی رضی اللہ تعالی نو گھر شریف دے اندر آرام فرما سن. آپ اپنی روحانیت متلے ہوئے کہ سد ایک آیا ہوا ہے بخارے اور بخارے دی برف یاد کر رہے ہیں آپ تشریف لیا گھر چوں گلاما فرمایا مہمان دی چھت اتار دیو، چھت اتار دیتی گئی سید صاحب اوتے تشریف فرما ہو گئے چٹ گزریا تو بدل اسی جگہ دے سید صاحب تشریف فرما ساں بدل آ کے چھا گیا اور مرغی دے انڈے برابر برف دے گولے سٹنے شروع کر دیتے ہوں آلے دوالے شاہ سید سرخ پوش رضی اللہ ہو عنہ ہو سید جلال شاہ بخاری سرکار دے آل دوالے برف دے گولے ہو گئے ملتان سجے کھبے کوئی بدلنا صرف اسی جگہ سے درویشا نے جس ملتان کے جس بندے دے نصیب ستوں برف دے انڈے اٹھائے تبرک کاستے تھوڑی دیر تو بعد نماز عصر کا وقت ہوا حضور غوث بہول حق نماز آسر پڑھا تشریف لیا سید جلال شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نو آپ تیار ہو کے مسجد نماز کی ادائیگی واسطے تشریف لے گئے گوس باہل اکثر فرمانے نے سید جلال بخارا دی برف چنگیے کے کہ ملتان دی آپ ارض کرتے ہیں حضور سارے بخارا دی برف ایک پاس ملتان دی برف دا ایک دانا ایک پاسے غس بہول حق نے بھی جہرا سوال فرمایا وہ ایک امتحان سی وہ برف کا تقابل نہیں سن کرا ہے کہ برف کیڑی چنگی لگی او صرف یہ ویخن دیرس پوچھ رہے سن امتحان ایک کر رہے سن کہ یہ دل بخارے نالے کہ ملتان ملتانے یعنی سڈے اگوں اگوں بھی سید کو رمضان سمجھنے والے سن آپ بھی سمجھ گیا آپ نے فرمایا سارے بخارے دی برف ایک پاس ملتان دی برف دا ایک دانہ ایک پاس کی مطلب میں سارا بخارا تاستے چڈ کے آیا لہذا میری نگاہ بخار کچھ نہیں تسی سارا کچھ گل برف دی ہوئی رمز کوئی ہور سی آپ نے فوراً اٹھایا سینے لایا فیض عنایت فرمایا حکم فرمایا جاؤ اچھ شریف جا کے بیٹھ جاؤ اچھ شریف دی سر زمین دتے بخاریاں دا باپ سید جلال سرخ پوش حضور بہا لک ملطانی ملتانی بھیجیاں تے روانہ آئے اللہ رسولاں نبیا شریت دے حکم ہوں اللہ دے دلی شریعت تو علاوہ دیاں تے غیب دیاں گلوں دے حکم ہندے نے یہ بھی خدا تو لیندے نے لیکن فرق اتنا ہندہ ہے کہ یہ جو کچھ لیندے نے نبی پاک دے وسیلے تے واسطے نار ہی لیندے نے توجہ ہے اچھ شریف دی سر زمین تے مرشد غس پاک رضی اللہ تعالی نو غوث بہول ہق سن یاد دریا دے اندر جی ڈبن سے آدھی سی تو مسلمان لوگ کہ مدد کر غوث بہاول ہق اسی بچ بنے دے اندر دیکھ دے سا اللہ باگ ہونا دی بیڑی خیر نال بننے لا دے اللہ اکبر و کبیرہ یہ تھے آنکہ آپ نے شادی مبارک فرمائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم ادا فرمائی اللہ پاک نے آپ تین فرزند عطا فرمائے تین فرزند اللہ پاک نے آپ فرمائے تاریخ فرشتہ دے بیان دے مطابق سید احمد کبیر دوسرے سید بہادی تیسرے سید محمد تین حضرت جلال الدین سرخ پوش کے اللہ پاک نے عنایت فرمائے اور قربان جاواں وڈے پتر جڑے سجادہ نشین بنے سن تو بعد وہ سید احمد کبیر سن سید احمد کبیر سرکار جڑے سن انہوں کے اگوں دو فرزند پیدا ہوئے وڈے حضرت حسین جنہ دا نام مشہور مخدوم جہانیاں جہاں گشتے اور چھوٹے حضرت چھوٹے سید صدر جنہوں کا نام اچھ شریف راجو قطال مشہور ہے سید صدر الدین بخاری سید مخدوم جہانیا جہانگشت بخاری دے چھوٹے بھائی نے راجو کتال نام نالا مشہور آپ کتال کیوں کہ اگے چل کے انشاءاللہ بیان اللہ گا کرا کیونکہ قتال کا مانا ہوں دا بہت قتل کرا تو کنو قتل کرتے سن بہت زیادہ جو قتل کرتے سن تو کہڑے قتل کیتے وہ اگے جا کے دساگ حقیقت یہ زیارت میں بھی بڑے عرصے پہلا وہ شریف کیتی سی تے احوال شریف بزرگوں دے اسلے نہیں سن جانا مطالعہ دا موقع ہوں ملے یہ دو فرزند پیدا ہوئے سید احمد کبیر وخدوم جہانیا جہانیاں گشت سن دونوں پراواں کا ذکر شریف کرنا ہے لیکن زیادہ تر ذکر شریف مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا ہونا پروان جاوا آپ جہانیاں جہاں مخدومے جہانیاں یعنی سارے جہانا دے مخدوم جہاں گشت یعنی زمانہ پورا پھرن والے جگ پھر آئے اس واستے آخیا ہے کہ آپ اللہ پاک نے ایک سوچ عطا فرمائی سی کہ ایک بلی مرشد نہیں رہنا چاہیے جگ پھرنا چاہیے اللہ تعالی دا جتھے بھی مرد بیٹھا ہے وہ اللہ نے جو نور تفد عطا کیتا ہے اتنے جا کے لینا چاہیے اس نظریے نارو سارا جگ دنیا اس مقصد مکہ شریف مدینہ شریف مصر شام بیت المقدس روم عراق ایران بلک بخارا ان علاقے چ نے ہند وکرا ہندوستان وکرا یہ سب آپ فری چودہ سو دگ بگلیا ایک کرام تو فائدہ خصوصا خصوصاً جزرگوں دے نام کتابیں لکھے نے میں چند دے ذکر کر دینا گلزارے ابرار شریف چون. سب تو پہلا آپ نے اپنے ابا جی حضرت سید احمد کبیر بخاری سرکار دو فیض حاصل فرمایا ہے انہوں کا سلسلہ مبارک سے دسیا ہے وردی دوسرا فیض اپنے چاچے سید محمد بخاری سرکار دو حاصل فرمایا ہے تیسرے نمبر تے مرید ہوئے نے شاہ رکن عالم ملتان والی ابول فتح شیخ ابول فتح رکن جڑے پوتے نے حضرت بہا الحق لکریہ ملتان ہی ردی اللہ تعالان توجہ ہے چوتھے نمبر دے حضرت شیخ السلام محمود شاہ تستری فارس دے رہن والے سن تو جا فائدہ حاصل ہے اور وہ بزرگ جڑے فارس کے تستری شیخ ال اسلام محمود شاہ تستری رضی اللہ تعالی نو آگ بہاول حق زکریہ ملتا نہیں دو ر بھائی سن فارس دے اندر رہن دے سن، اے کتاب بہاول حق زکری ملتانی مرشدی جیڑی ہاتھ رکھ کے بیٹھا نام آوار فل مارف شیخ شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم کتاب لکھی فقیران درویشاں بارے اولیاء اللہ دے بارے جمیں جی فکردیاں کتاباں بچوں فتوے دے نے لوکا مسلمانانوں ایس کتاب جوں فتوے لیں سن اللہ دے ولی لوگ یہ صرف ولیاں دے ولیاں دے بارے لکھی گئی ہے قربان جامعاں ایک کتاب شیخ الاسلام محمود تستری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرسنف لکھا نارے شیخ شہاب سوہر خود پڑھی سی حضور مخدوم جہانیا جہاں رضی اللہ نے اس کتاب دے تعالیف دے شگرد و شیخ الاسلام محمود شاہ تستری جا کے پڑھی اس واسطے پڑھی تاکہ اس کتاب دے لکھن والے دے نسبت میری قریب ہو جاوے قربان جاوا سوہر وی فیل پھر اتوں جا سلفر فرمایا پنجواں امام عبداللہ یافعی عفیف یافعی آخیف مشہور نے قربان جاوا جہ کی دنیا کے اندر مشہور کتاب روز الریاحین اوے تشریف لے گئے توجہ ہے روز الریاحین ہی پڑھی لکھن والے مسنف کے کول تشریف لے گئے انہاں نے اس بسی شیخ حبو مت جنم فائدہ حاصل چٹے شیخ عبید عینی تو جا فائدہ حاصل ساتھ ساتویں حضرت شیخ نور الدین علی بن ابد اللہ ترابل سی کو یہ دو سنت غوث پاک میران دے جا پہنچ دیا شیخ عبید عینیت نور الدین ترابل سی ایدو میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو دے سلسلے دے سا اینا تو جا کے فیضہ اصل فرمایا اٹھوے نمبر دے قربان جامعہ عالم روحانی دے اندر حضور بابا فرید گنج شکردو فیضہ اصل فرمایا دنیا تو تشریف لے گئے ایسا نام نمبر دے شیخ قطب الدین منور تو فیض پایا دسویں نمبر سے شمسین فیل پایا نمبر تے مرید مرید تے ہو چکے سن شاہ عالم دے لیکن خلافت حاصل جا کی تھی شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سرکار دے کو جڑے شیخ نظام دے خلیفے سن جلسلہ جی چشتیاں کا چل رہا ذرا اچھی بول سبحان اللہ لاؤ نسیر چراک دلوی سرکار کوسا گا بارہویں شیف رکن بلخی سرکار کو قربان جاو کا سلسلہ شیف ابراہیم ادہم کے خاجا ہوا اس کرنی تک جا رلتا ہے تیر ماں! تیر ماں! سید جلال او جی نام لکھا ہے یہاں کا سلسلہ شیخ نجم الدین کبرا تک پہنچتا ہے سید حمید الدین محمود چشتی سمرکن یہ سلسلہ جا کے موجود چشتی سرکار جہے الدین چشتی سکار کے وڈے بزرگوں آتے نے پندروہ شیخ نجم الدین ابو بکر نساج کے سلسلے میں صاحب گلزار ابرار نے پندرہ بلیاں کا نام ذکر فرمایا جنہ نو لب لب کے مخدوم جہانیاں نے فیل پایا ہے اللہ صاحب ایک گلزار ابرار اپنی معلومات شریف کے مطابق لکھے کچھ بزرگوں کا ذکر چھڑ گئے نے حضور شیخ جمال الدین خجندی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اچھ شریف کے اندر اچ شریف دا دربار ہے شیخ جمال خجندی رضی اللہ تعالی نو بہاؤل حق زکری ملتانی تو پی آفتا نے انہ سرکارہ نے سب تو پہلے قربان انہاں تو فیض حاصل فرمایا بچپنے اور میں واقعہ دسنا بھائی ابا جی قبلہ توجہ ہے قربان جاواں منقول ہس کے سید احمد کبیر سید جلال را ہفت سالا نزد شیخ جمال الدین خجندی کے مریدان شیخ باہدین دکریا بوت بردہ بدست بول سے وہ مشرف گردانید شیخ جمال الدین خجندی تبق خرمہ حاضر شاخ وبا یاران مجلس قسمت نمود سید جلال الدین حسین بخاری خرمارا با ہستہ بخر سید جلال الدین خجندی متفتن گشتہ پرشید کے خرمارا چلا با خردید گفت خوردے خورمائے کیا دست شما بر ہستیا نفتارے تی سرے کے خاندان خدرا تاقیہ مت منور خاہی قربان جاواں آپ گرامی سید احمد کبیر رضی اللہ تعالی نو آپ سات سالہ سن سید مخدوم جہانیہ سید جمال الدین خجندی سرکار دے کو لے گئے جڑے کے جہرید سن شیخ بہادی زکری ملتانی سات سال دی عمر شریف جا شیخ جمال الدین خجدی جمالی دست مشرف دست بوس ہوئے شیخ جمال الدین جمالی پلیٹ خجوران دی اگے رکھی دی پلیٹ اگے رکھی تقسیم تقسیم فرمائے خوش آپ رکھ دیتے آپ جی کھان کھانے سن ست سال دے بچے مخدوم جہانیاں جیڑی بھی کھجور تناول فرمان دے سان گٹک سمیت تھا جان دے سان شیخ جمال الدین نے پوچھیا سید جی کھجور آن دیاں گٹکا منار کھائی جان دے آپ فرمان دے نے تو آٹے ہاتھ شریف دی مل رہی ہے انہوں تھلے نہیں سٹنا چاہیدہ کھجور کھجور تو ہاتھ مبارک بھی آ رہی ہے چاہنا چاہبے شیخ جمال خجنتی سرکار نے فرمایا ہاں تسا نورانی بچا ہے جہا قیامت تک اپنے خاندان نو روشن کر جا نے میں بارش کو چڑھی سی میں چلیا سا واپس مولانا نے میں کیا اچھا اللہ پاک مخدوم صاحب دی شان بیان کرانا منظور ہوا تو بارش کھلو جائے <S Louis> جائے اور جہاں کا ذکر خیر کر رہے میں تو میری پلی ہونے کوئی شک نہیں جنہ کا ذکر خیر کر رہا. اللہ اکبروں در نام لیند روک جائے تو کوئی بڑی گل نہیں بارش روکنی اللہ ہو اکبروں کبھی ذرا زوک بولو سبح اللہ تبجو سونے آن. اللہ اکبر و کبیرہ قربان جاوا حضرت جمال خجم سرکار نے فرمایا ادب ویک کے فرمایا آرے تو آپ ہی سری تو آپ ہی سری کے خاندان نے کھود تھا کیا منور خائی تو وہ بیٹا ہے قیامت تک اپنے خاندان کو منور کر دے گا کس وجہ ادب دی وجہ نار. اللہ اکبر و کوئی شک نہیں دوستو اللہ باغ دی بارگاہ جیڑی خاص چیز دیکھی جاتی ہے وہ ادب ہوں ات اندازہ لگا کہ بزرگ مبارک کے ہاتھوں آئی کھجور دی گیٹک وہ تھلے سٹنا گوارا نہیں کرتے اصان اللہ رسول دے نام تھلے رولنے ادب ادب دی اخیر دیکھو اور اپنی اسان گستاخی تے بے ادبی کی اخیر کہ جگہ جگہ تے خدا رسول دے نام رولتے دے ہیں اور لوگ انہوں دے ارس کے نام سے اشتہار چھاپ کے نالیاں سٹتے ہیں افسوس توجہ ہے کہ نہیں اللہ اکبر و کبیرا ہوں میںر کرنا آپ مقدوم جہانیا دا لقب کتوں ملیا تاریخ فرشتہ کرانیا شبے عید بر سرے کبر شیخ باؤ دنیا بد مشغول بود بازرو ہے عیدی خاص آواز رسید کے خدا سبحان ہو تورا مخدوم جہانیاں خطاب فرمود عیدیے تو ہمینس باد آ مقبرہ بکبرائے شیخ صدر الدین عارف رف وعیدی خاص آواز رسید کہ عیدیے تو ہمانس کے حضرت بابا فرمودا او گاد آ جا پیر و مرشد فضل سیخر رک رکن الدین ابو الفتحمد خاص کے عیدی وفاحت ہنول بر زبان نیا بردا کے شنید عیدی تو ہمینس کے جد و پتر گفتگ و چوا جانا برآمد باہر جا کے میں رسید میں گفتگ مخدوم جہانیا میں آیا ایک رات اپنے قربان جاوا ایک رات اپنے پردادہ مرشد بہاؤ الگ لکری دے قبر انور دوتے ذکر کرتے بیٹھ رہے سن ذکر کردیا کردیا قبر انور بہا الگ لکری ملتانی دے ذکر کردیا کردیا آپ کی روحانی ملاقات ہوئی عرض کردے نے حضور مینو عید ہی دی آپ فرماندے نے اللہ دی طرفوں تیری دیئے آئی تیرا نام مخدوم جہانیاں پی گیا اتوں اٹھے تے حضور صدر عارف شیخ الدین عارف باہول ہق زکری ملتانی دے بیٹھے ان باہر گاہ دے اندر قبر انور دن کا ذکر کرن لگ پے اسی طرح دل دے اندر خیال رکھ کے بیٹھے نے مینو عیدی دینی چاہیے دربار تو عیدی لین تو بغیر میں نہیں جانا آ فرما دینے حضرت شیخ صدر الدین عارف روحانیت سدرانیت فرما نے جہے میرے ابا عیدی ملی ہے اے عیدی قبول فرماو اتوں اٹھے دے شاہ رخ نے آلمے دربار دے آ گئے اتے بھی اس واسطے ذکر کر رہے ہیں نہیں ذکر کردیا کردیا انہاں فرمایا جڑے میرے دادا جی تے ابا جی نے تو انویدی دیتی ہے ساٹھی طرفوں ہی ہو ہی ہے مخدوم جہانی آنے لکب دوڑا مل گیا اللہ دی طرفوں آپ جس لئے بار نکلے نے جناب کے گزر دے سن وہ مو ساکت بے ساکتا مو بچو کہیں دے سن مخدوم جہانی آ رہا ہے مخدوم جہانی آ رہا ہے مخدوم جہانی آ رہا ہے سنیا قربان جاوا اتوں مخدوم جہانیاں دا لقب مل گیا معلوم ہے مخدوم جہانیا دا لقب زمین والیاں تو نہیں اسمان والیاں کو لبا ہے اللہ اکبر و کبیرہ توجہ دردہ و بول سبحان اللہ اللہ و اکبر و کبھیرا بولو بولویز کیونکہ مرید سن شاہ رخ نے عالم خلافت جا پائی نصیر الدین چراغ دہلوی دے دے بابا نظام الدین اولیاء دے خلیفے دلوں دے وہ پھر بعد درشن بھی میں پہنچے ادر ویگ سجنا مرشد رنگن لگا ہے گل فر اسے ادب دئی مکنی ہے شاہ نے عالم سرکار گھر کی پوڑی اتر رہے سن پاؤڑی دا فاصلہ کافی سی بیٹھ کے ستاں شریف رکھنیا پہ سید, سید سن مخدوم جہانیاں سونا نظر پی میرا مرشد پاؤڑیاں اترتا پیا پیر مشکل نال پہنچ رہے ہیں یہ موقع خدمت کرن دا جا کے پورپے دینی دمے پہ گئے چھاتی اگے کر دیتی شاہ رخ نے سرکار نے آپ کے سینے مبارک دیر رکھا پیر رکھ کے ہوں کی فرمایا توجہ نال سننا اللہ اکبر شہ خروشن دی رک نو دینت مشاد ہے ای حالت انگش سے شہادت بندندہ دہ گفت اے سی در نبوت بکلی و قصبہ جانی رسد اما در مرتبہ ولایت با جائے رسیدا کہ فوق یا بشریت است بس سید را برداشت تھا دستشب و مبارک خود بر سین او مالی اللہ اکبر و کبیرہ جس جسلے انہوں نے سینہ مبارک دوتے پیر رکھیا ایدر ویز شاہ رخ نے آلم سرکار نے اپنی شہادت والی انگلی منہ دندا چ لئے حیرت نال کھلو گئے پرمند نے سجدہ نبوت کا دروازہ دے بند ہو گیا ہے پر ہوں جڑا ولایت دی ولایت دی اللہ دی بارگاہ دے اندر مارفت دی جگہ رہ گئی ہے وہ آخری اجنو ہی لب گئی ہے اللہ، اللہ، بولو بولو قربان جاوا نے اٹھایا مرشد نے ہاتھ دا بوسا دیتا سینے مبارک اپنے نو مخدوم جہانیاں سینے ملیا مل ملکے جو فیض دینا سی عنایت فرما کے ٹور اللہ بولو ذرا شوق نہ بولو نا اللہ کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر بے ادب مخفوق دبتے منزل پہنچ نہ سکیا کوئی سارے فائد ل مقصد ہے ہر کسے پاس دل کٹیا جائے ایک واہد شریف محبت ساری بلندیاں پا جس لئے رنگے گئے قربان اسے اس سر زمین نماز پڑھ رہے سن آپ کا چار سال دا بچہ نماز دگوں کی گزریا ذرا مخدوم صاحب نماز ادا فرما رہے سن چار سال دا بچہ آپ اگوں گزریا جس جسل نماز تو فارغ ہوئے فرمایا بچہ نہیں بچن لگا اے میرا بچہ نہیں بچن لگا کیوں فرمایا میرے دل دا خیال اے دی ول چلا گیا ہے اے اے بچیاں نے بچن لگا او ذات بڑی غیرت مند ہے اللہ شام تو پہلا بچے اوری فوت ہو گئے اللہ اکبر, اکبر اللہ اکبر, اکبر, اکبر تو, تو بول دیو روزے سید بہ نماز چاشت مشغول بوت چاشتی نماز بڑھ رہا تھی بسر کو چکے کہ موازنہ چہر سال امرداس نزدیک مسلح میں گاشت باد سلام رو بہ سید شمس الدین نام عزیز کے درانجا نشتہ بت کرد و گفت کہیں فیسر مشکل زندہ بمانا چراغ در عین نماز خاطر من بدھو میں میل خرد وقت زہر تپ کردہ ہما شب در گزر چاشتی نماز پڑھ رہے تھے چاشتی نماز پڑھدیوں بچہ گزرا نماز دی حالت چاپ دا خیال ادھر چلا گیا آپ نے فرمایا یہ بچہ نہ بچیا نماز دی وچ میرا خیال یہ چلا گیا ولایت ہے ہی اسے خیال بچاؤ کا نا خیال بچان دیاں بچان دیاں دے خیال نو پرواز دین, دین دیاں دین دیاں ولی باندے پھر جنہ خیال اٹھے چلا جاندہ ہے انہا اچھا ولی بڑھ جاندہ ہے او بول دے ہوگے نہیں تجھے اے دنیا دے خیال دے پیچھے توجہ دنیا دا خیال جائز جائز رہے یہ جائز خیال سی نجائز نہیں سر کا خیال آ گیا نجائز نہیں پتر نجائز خیال حرام کماں خیال آن تے ٹال دے تے معافی ہوں خیال دنیا دے آجائز اونا دی پیر بھی کرے تو پھر سمجھو جہانم ذرا کھلنے ہو گئے جنا پھر دنیا دے خیالہ دے پچھے لگ کے دین برباد کرتا ہے اوڈا وڈا جانمی بان جانتا ہے جیوے کے جیوے کے اللہ دے خیال اللہ دے خیال دے مگر رہ کے دنیا دے خیال جنہیں مٹ جاندے نے اونا اچھا ولی بان جانتا ہے میں دنیا دے خیالہ دے مغز نجاۓ تیرے حرام دے پیچھے بہ گئے تے جinnaں بندہ دین تو دور ہوندا ہے اوناں تھلے چلا جاندا ہے اور جہنم رسید ہو جاندا ہے اللہ پاک بول دیو اللہ اکبر کبیر نعرہ تکبیر نارا سال نارائ تحکی نارائ ہوشیا قربان جاوا ہوں انہوں نے ہی گل سنانا جی گلیں چل رہی ہیں جی ترتیب آ رہی ہے موتی موتی جوڑتا جا جے لکھا اوی سنا رہی ہاں جی تبدیلی کر رہا ہوں توجہ ہے قربان جاوا اس شریف کے نام گیسی اتوں کے مولانا صاحب سن مولا وجی الدین محمد انہوں کا نام سی محمد نام وجیح الدین سی وجیحدین لکم سیجو ہے وہ رشتے دار سہا نام مولانا نصیر ابو المعانی سی موللہ بجی ہدین صاحب تشریف لے گئے دوپہر دا وقت کلو لاگی درس ہو گئے مخلوق دا ہجوم لگا ہے ایک شخص تقریر کر رہا ہے واض کر رہا ہے نصیحت فرما رہا ہے فرما ہے ہر کے کار دنیا برکار دین مقدم دارت ہر دکھا رہے او برخا گفتگو ہجوم اندر خواب ویخ رہے ہیں ہزم دے اندر او بندہ ختاب کر رہا ہے باد کر رہا ہے کہ جیڑے لوگ اپنی دنیا نو اگے رکھ دینے دین نو نقصان دینے دنیا دے دیا پچھے پرمایا وہ ہمیشہ برباد ہوتے نے خواب دے اندر دیکھ رہا ہے ایک بزرگ ہجوم کے خطاب کر رہا ہے کہ جے لوگ دنیا اگے رکھ رہے ہیں دین نقصان دینے نے دنیا دے پیچھے یہ ہمیشہ برباد ہوتے ہیں یہ انہیں اند کی اس بزرگ نے خواب دے اندر سنیا جا کے جا کے لوگوں کو پوچھا یار وہ دسو اس علاقے دے اندر کسے بزرگ نے کوئی خطاب کی ہے انہاں کہ مخدوم جہانیا نے کیتا اتے پہنچے مخدوم سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچے توجو ذرا جدوں قدم بوسی فرمائی وہی صورت جڑی خواب دے اندر نظر آئی اکھ نال ویکھی سورن اگوں مخدوم جہانیاں فرماندے نے جڑا دین نو دنیا دے پیچھے برباد کردا اے او ہمیشہ برباد ہی رہندا اے جویں گل خواب دے اندر سی، او دے سنی سی اوویں میں دے زبان شریف وچ سنی قدماں چ ڈگ گئے مرید ہو گئے اللہ جو ہے غور نال سمجھنا مخدوم جانیا نے کی فرمایا واض کی کر رہے سن کہ جن نے اپنی دنیا بچائی یا دنیا کمائی اور دین گوایا بر زمین تو تباہ ہو جائے وہ زمین بن کے رہتا توجہ ذرا معلوم ہوا جا بندہ دین گواہ کے دنیا کماندہ ہے نا یہ ہوئی وہ بندہ ہوندہ ہے جڑا اللہ دے ولیاں تو محروم ہو جاندہ ہے اللہ دے ولیاں دا یہ ہوئی سبق ہوندہ ہے کہ بھائی پی دین نو پاہ میں دنیا نو پاہ میں گھاٹا آوے لیکن دین نو نہ ہوندہ توجہ ہے او سنیا ہن سے گل دوں تو توجہ فرمانا کیਵੇਂ نسبت رکھ دے ہون گے او لوگ انہاں لوکاں نال جڑے اپنے دنیا دے پیچھے دنیا دے مالو و متاع پونجی اے اوتری دنیا دے پیچھے اپنی دھی بھین عزت دین ایمان ہر شہ یہ جانے نے او او قدموں کے اتنے رولی جانے نے اپنی عزت نو اپنے دین نو انہاں کی نسبت ہونی ہے مخدوم جانیاں کچھ تو سوچو یار وہ تقریر کر دیاں واز دے اندر در گل فرمائی ایک نو خواب دے اندر وکھا کے اپنے کول سد لیا تو اندر تو نظریہ اگر مخدوم جہانیا دنیا کے پیچھے سارا جہان پھر دے دیا لب جانی سی مخدوم جہانی کنگ دنیا لبن آ سارا جگ پھر کے دنیا نندو بھی لب ل سکھ بھی لب لیند یوتی کتا بھی لب لینا دلہا بھی لب لیند دنیا لب لینی کوئی کمال نہیں مخدوم جہانیا ادو ہی بنتے ہیں جد رب دے پیچھے ہی خدائی ٹھان مارتے معلوم ہوا اگر ویخ ہو جا مخدوم جہانیاں دی نسبت کا دعوی رکھد پر تلا بن کے بیٹھا عزت ویسی جان دی ج وہ قسم خدا ہی کر کے آنا دس بارہ مخدوم جہانیا دربار نو چومے پٹکارا لب سک نے جنو رحمت لبے گی وہ پھر رکھے گا نار تقوی نارائ رسالات نارائ تحقیق نام و خدوم جہانیہ رضی اللہ تعالی عن ہو آستان شریف آستھان شریف آستھان امام آباد شریف دیکھو مسلمان ایسے ذہن دے دن تے کافر اونا دا دین تے اونا دی عزت وچ کدی لالچ نہیں کر ساکنے جس جسل لانتی اس ذہن دے بنے نے کہ یار پیسہ دنیا سمان ہونی ہونا چاہد لایا آئے تا بھی ٹھیک ہے تامی دین چلا جاوے او بھیج دے تا بھی ٹھیک ہے کی تھی دنیا ہونی چاہیے تھی جدوں دے انج دے ذلے دے بنے نے کافراں لالچ وی کیتا ہے تے ہرガルج وڑ وی گئے ہر گھارج کافر تاں وڑیا ہے تے ولیاں آلا مسلماناں نظریہ کھو بیٹھا ہے مسلماناں دا نظریہ کی سی جو مخدوم جانیاں جہاں گش اور اللہ دے ولی سارے دس چلے گئے نے اوئے دربیش سجنا مخدوم رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد کے اندر اتکاف بیٹھے نے اس شریف کی مسجد کے اندر اتکاف بیٹھے نے آپ درویش آ گئے مسکین لوگ اللہ بھی اتقاف بیٹھے نے مسکین لوگ اللہ کرتکا بہ گئے سارے ساگے جیسا سومرا سومرا اچ داکم سی ہزور ملنا آیا زیارت کرنا آیا دیکھا درویش بیٹھے نے گلا کر دی کر دے ادر حکمی ادا بھوت سوار سن کے دو چار درویشان دکے مارے مسیتوں کا تھی گند کلا رہے آئے مخدوم جہانی علاد کا فکیر سی وہ ایک ہاکم والا سی آ فرماندے نے سومرا مرا لگتا دیوانہ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے وہ درویشوں دے رب کے فقی مخالفت رکھنے لگ پیا ہے فکیر دکھ پیا دینا ہے لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے بس افل منہ چ نکلنے سن اس ویلے پاگل ہو گیا بادشاہی جاندی گئی کپڑے لا کے ہاتھ ہو کے بازار پاگل پھر رہا ہے لوگ نے زنجیر چکے جہے جڈ دو پہلا کرسیاں لے باندھے سن ان حالت ویسی زنجیر سنگڑا دے کے بن لیا ہوں کپڑے کا ہوش کوئی نہیں سنگل بجیا پیا بڑھڑی مائی بڑھڑی مائی ماں شاہ آ کے مختوم جہانیاں ہور کے کھلو گئی آدی سا سد سید بڑے مہربان ہوتے نے اور تس جبان نا ویخ میں بڈڑی مائی دے رحم چکر جی میں ان پاگل کیا جی یہ نو ٹھیک بھی کر دے گاہ جمارا بائی پیری دال بے بخشے ایس جوان دا گناہ میں بڈھی بائی کی وجہ بخش دے سید سد سید سد مخدوم جانیا نے الحمد شریف پڑھی فاتحہ پڑھی پڑھ کے فرمایا جاؤ ان گسو دیو کپڑے پہناو سید جمال الدین شیخ جمال الدین خجندی دے دربار سے لے جاو یہ زیارت کراو کہ اوہی جمال خجندی نے وہ جہ شاید جنہ دیا گٹکا مخدوم جہانیاں جہانگش کھجورا کھا گئے سن پھر میں انہوں نے قبر لے جاو رت کراو اسی کیتا کرا کے مسجد لیا واپس آیا واپس آیا ہزور د پیر چار درویشا تو معافی منگی نگاہ فرمائی ولی بنا د پہلے دنیا دا بادشاہ سی پھر دا بادشاہ دیکھو ہو بادشاہ سی حاکم سی دنیا نو سب کچھ سمجھتا سی نتیجہ یہ نکلیا دیوانہ ہو گیا جن نے دین نو سب کچھ سمجھیا انہیں چاٹے دیوانا بھی کر چھیا چاچے کلا پروانا بھی کر چڑیا والے بلیا اللہ بروک آپ کا ایک, ایک واقعہ سنانا اس بعد آپ سونے کے عقیدے کے اتنے تھوڑی روشنی پاوا قی تو روشنی تنوں گا توجہ حضور کیونکہ جہاں گشت سن اتوں حج امرا واسطے تشریف لے گئے جدہ شریف جیت لے اترے جدے نے جدہ اس واسطے نے جدار پی دادی نوختے نے اما ہبا کا دربار قبرستان جن گئے تھا لیکن وہ دربار کوئی نہیں مخدوم صاحب کے دور در آئے سی اما ہبا دربار جا جارت کی جا تیارت کی دیکھا دیکھ دیک جنازہ تیار ہے آپ نے پوچھا کتا جنازہ ہے انہوں نے آخیا شیخ بدر الدین یمنی تری سال مکہ مدینے میں حرم کی خدمت کی وہ فوت ہو گئے نے آپ فرما نے ٹھہرو توجہ سر آپ نے تھوڑا سر مبارک چکایا سینے مراقبہ فرما کے فرما رہے ٹھہرو ہو سکتا ہے انہوں ہویا ہوئے جنازہ نہ پڑھایا پڑایا مسجد گئے دو نفل پڑھے دو نفل پڑھ کے دعا منگی دعا منگی دعا منگی, دعا منگی فرور فقیر نو جگا دے او دی ہو چکے سرکار نے دعا فرمائی دے ٹکے فرمایا سجدہ سلام دعا ہوئی قدم بوسی فرمائی ہرمین حرم دی زیارت کی دی واپس اتو سرکار چائے اتے ہی ہزور گلام بن دے, کے رہے دے اندر ہی پھر فوت ہوئے سے ہی دربار بنا مردے زندے کرکے مدینے جدے مردہ زندہ کیتا ہے او زندہ کر کے ہے کیا اتوں جی اتنے لیا جہا آپ نے فرمایا سنا ہو سکتا ہے سختا ہوا ہوتی نہ کرا جو جی وہ صرف لکاؤ کیتا ہے بولدو کہ نہیں قربان جاوا اگلی گل سنوے بےلی ہوئے نے بڑے دوست سم کہہ رہے پہلے خیر انہوں کا ذکر خیر اقتصاد ذکر ذکر خیر کیا ہے اشرف جہانگیر ہوں آخر تسی خود اندازہ لگاؤ اور سونے یار یاراں تو پچھانیا ہے بندہ یاراں تو پچھانیا جا بندہ آخر مخدوم جہانیاں دا جہا یار ہونا ہے وہ کہڑا چھوٹا ہونا ہے حضور سرکار فرماند نا برسواہ ہے سواس ہے ہزور فرماند نے یار نو یار قیاس کریا کرو یعنی یا یار کسی پچھا نہ تو پشانو یار چنگے ہون گے تو بندہ چنگا گا یار پھڑے ہون گے تے بندہ مخدوم جہانیاں سونے دا یار سی انہوں جہاں گی رکھتے نے وہ بھی جہاں گشتا تھا اللہ جگ پھرنا پہلو یاد کر گیا کہ جگ پھرن دے مقصد مختلف نے اللہ دلی جگ سیرو فل ارب زمین اندر چلو دیکھو میں کتھے کتھے دین دے دشمنا عذاب دے کے حشر کیتا ہوا ہے دیکھو کل سیرو فن گروان لوگوں کی تقریب کرنے والے لوگوں کا کیا حشر ہوا پھرو اور دیکھو اولیاء اللہ سیاحت فرماتے تھے اس کو سیاحت کہتے یہ سیاحت کرتے تھے تاکہ جگہ جگہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور جگہ جگہ ہمارے اس کی توحید اور اس کے ذکر کی گواہی دیں آپ توجہ ذرا شیخ اشرف جہاں گیر شمنانی رضی اللہ عنہ ہوں دا علاقے پیش کرنے لگا لتا ہے یہ سارا گلان بولو سدی اٹھویں سدی یہ سارے بزرگ اٹھویں سدی جیر ہو خیر ہے ہاں جی توجہ ہے ملابا! یعنی چھ سو, سو سال دوا وچن لے جاؤ کون باہر باہر لے جا پیا ادھر توجہ ہے سونے قربان جاوا سجد اشرف جہانگیر سمنانی اتے اس شریف اپنے یار مخدوم جان یا جہاں گش کی یارت ملنے آئے مخدوم صاحب کی آدت شریف جی مکان متا فرما سن جسے جی آنا کسی وہ بٹھا تھام موئن فرمانی وہ مرتبے کے مطابق بٹھا اونا سارے نو بٹھا گئے سیو دشرو جہانگیر سمنانی دی جگہ کوئی نہ بچی آپ نے فرمایا یہ سڈے حصہ رکھنا ہے اپنے کول بٹھا لیا انہوں لوگ اشاریاں اشارے ہی آدیا نے وہ بھی سمجھ گئے جڑا اپنے نال بٹھا دے کوئی اج لگتا ہے نال فرما نے یہ نصیب سڈے نال ہے یہ نسیف حصہ سڈے اج رات کو کرم فرما گے رات ہو مخدوم صاحب تشریف لگ جی عبادت فرما سن اس جگہ سے فرما نے شاید اشرف سمنانی فرما نے سان آپ دے گول جان دا شوق ہویا اسی گئے آپ اپنے حجرے شریف دے اندر ٹوٹے ٹوٹے ہوئے نے کوئی اولوہ تھے بے باو تھے سر تے لتا تے عظما دے وچوں ایہی آواز آ رہی سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ العظیم مالک سونے کی تصویر کر دے نے فرمایا زیارت کی تھی سانو فیض بخشیا فرمایا میں جی گل پہلو سمجھی اس کے ہوئی میں سمجھی سی جڑا اپنے نال پہ بٹھا ہے رات ضرور کوئی کرم بھی فرماوے گا قربان پی راتا گزر سا ایک دی نشانی ہوں کتب کے ایسا وقت آل بول وقرا ہو جائے ایسا زندگی دے اندر اس جسم دے بہت آج نہیں ہے جسم سا ہی بہت آج ہے آپ سے کچھ احوال شریف نے سنا وہ اللہ دا فقیر مرد یہ گھر دا گھر کٹر سنی جی کٹر سنی غیر مذہب نے وہ انہوں گلن نہیں مان رہے نہ آپ دا تعلق آپ خاندان دا تعلق کسے دشمن صحابہ نال نہ دشمن سی نہ دشمن اسلام سی؟ ہر پاسوں پاک صاف جڑے میں گلزار ابرار چو جڑے آپ مرشد تن گن کے سنائے نے نو دیکھو، آجی شاہ رکنے آلم نو دیکھو بابا نصیر الدین چراغ دہلوی نظام اولی کے خلیفے نکھو یہ تمام دے تمام کٹر سنی بڑے وڈے عالم لوگ سن ہاں جی مخدوم صاحب تاریخ فرشتہ چ لکھ آپ جا میرے معقول و منقول سن انتہائی زور لا کے بڑی محنت مشقت نال اپنے تمام وہ لوک جو ہے عقدے دے اندر اہل سنت و جماعت سن حضرت معاویہ سمائے تمام صحابہ کرم دی عزت و قدر اپنا ایمان سمجھ دے سن اور میں سنیا دے عقیدے خصوصا ایک نظریہ ہے دا اللہ والے اللہ والے دربارہ تو سن دینے فیض دین دینے ایک گل دیکھو ایک گل میں انا دیکھی دی دی سنا چکے ہیں کہ سومرہ جیس وقت دیوانہ ہویا تے آپ نے فرمایا انو نواؤ تواؤ صاف کر کے شیخ جمال خجندی دے دربارتے لائے جاو تے اے بیمار نو ہوتھے لے جائنا اس سنیاں دا کام میں اور دوسرے آن دا کام نہیں اے دا مطلب ہے نکڑیا مخدم جہانیاں کٹر سنی سی اور سمائندہ سی اللہ دے ولیاں دے دربار دے جائیے تے دکھ دور ہو جاندے اے اگر کوئی ادھر دے سوئے اگر کوئی آپ دی نسبت نسب کا دعوی کر کے بدلے بدلیا کو دور جی وہ وڈے نو چیٹا تو چھوٹے نہیں چڈ سکے پھر میری گل سمجھ اگر کسے نو آپ دی نسبت اور نسب کا دعوی کرتا ویخیں اور ویكے وہ سرکار دی مذہب اقیتے تو ہٹ کے بیٹھا انہوں ہاتھ ملانا گوارا نہ کر مخدوم جہاں بہت كیرا تالا بندہ سی توجہ ہے آپ یار دی کتاب یار دی کتاب لتاف اشرفی آپ یار دی کتاب لطائف اشرفی قربان جاواں اس کتاب دے لطیفہ ہے سی او سیون دربیاں اوصاف ای ہے عما کے متفرق شدان با مذاہب کثیرہ واہ صحایتیں مراتے بے انسانی کے سوری و مان کتاب دے ہو میں پڑھ دینا ہی. لطیفہ سیو سیوم کے استاف اوسطاف امہ کے متفرق و مذاہب کثیرہ و ماہیت مراتے انسانی کے سوری و مائن اس لے جلد پہلی امریکہ دوسری جلد دوسری صفا ایک فارسی دلی کا چھاپا پرانا لکھا کیونکہ لتاف ہے ایک تو تیسواں لطیفہ پہ لکھتے ہیں مختلف مذہب دے فرقے بیان کرتے ہیں ہوں مخدوم جہانیاں سنے دے خاص بیلی او جنانوں اپ نے اپنی بغل جگہ دیتی اد دی رات نو صد کے فیض دیتا تو یہ بھی جہاں گشت تے او بھی جہاں گشت اے نا بزرگاں دا ایک قول سننا شیخ اشرف سمرانی رضی اللہ تعالی نو ہائے ہائے ہائے جنہیں دلم سی قدوت القبرا قدوت القبرا کبیرا نے پیشوا ہوا بزرگہ نے توجہ ذرا حضرت قدمت القبرا میں فرمود اعلیٰ ترین دولت بالا ترین نحمت کے انسان بہو سرفرال شداست مذہب سنت و جماطست سارے سے میدان اللہی وہ سے ایسے مکر نہ ہی بوجا کہ بائی دولت باہر مند گشتان آپ یار سمنانی اشرف جہانگی رضی اللہ تعالی کچھوچا شریف انڈیا کے اندر جانا دربار انہ دی اولاد شریف جو سن محدث کچھ بھی جڑے آلہ حضرت امام اہل سنت دے بیلی تھا سن، توجہ ذرا قربان جاو قربان جاواں حضرت شیخ اشرف شمنانی فرماندے رہے آری ترین دولت و والا ترین نعمت کہ انسان بہ سر فراز شداس مذہب سنت و جماعت اس فرمایا مخدوم جہانیا گہرے یار نے خاص یار نے فرمایا رب دی سب تو بڑی نعمت مومن واسطے اہی ہے کہ اللہ انہوں مذہب سنت و جماعت فرمایا حق نعرہ بند کرو کانے وی منٹ وقت نماز رکھنے چالیس پنتالیس بس میں آخری جملے تک پہنچ معلوم ہوا دوستوں وہ تو او بزرگ سن جہے آخل سنت و جماعت کے مذہب نب تو ویڈی نعمت سمجھتے سن بولو بولو بولو راجو کتال کا ذکر خیر رہ گیا آپ کتال اس واسطے فرما سن کہ لے جلال چاہتے سن جل نظر کرتے سن وہ مر جانے یہ لو ایک قصہ اتنے عجیب گریب جہاں تاریخ فرشتہ جندر موجود ہے وقت قلیل ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا بس ای رکھو او مسلمانوں سڈے اچھ شریف والے سارے بزرگ مذہب انہوں کا سنی سی بولو کسی کالے ان تلک نہیں مذہب ان سننی سی اور سبحان اللہ تارک دنیا درویش لوگ سن اللہ رسول دی طلب دین دی قدر کرنے والے لوگ سن ان کا سبق ہے یہ خلاصہ ان سبق یہ ہوئی ہے مذہب سنی نہ چھڈنا اگر ساری نسبت رکھ دے ہو جاہل نہ علم آڑے آڑے او دس گین مذہب سڈا سننی یہ ہوئی رب کا احسان ہے انعام ہے اکرام ہے لہذا خبردار مذہب سنی نہ چڈنا اور دین دنیا دو پیچھے نہ رکھنا جد بھی دنیا نو ویخنا پہلے اپنے دین نیک جیب عزت کے دین نو نقصان پہنچے دنیا نو فرح کرنا لہذا سمجھ لو کسی بےغیرت عزت فروش اور, اور کسی غیر مذہب کا ان پاک اچ شریف کے ولیاں کوئی تعلق نہیں, نہیں, نہیں آخر